یاد رہاؤں نہ بلحسناتی سیات صد رسول شاہدین شاہ کرین و العالمين للہ سامین چاند ہمارے کلمے گو جو مسلمان کہلاتے ہیں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 ماہیت تبدیل کرنا کمال نہیں ہے تو ہر چیز اللہ نے بنائی ہے ہم تو ہر چیز کلو میں نے اندر بنا ہر اللہ کی طرف سے ہے تو جس طرح منصور اللہ ج نے انا لات فرمایا جو ہماری سمجھ سے بہر ہے روف مقتیات اس طرح ہم منصور اللہج کو نہ برا کہتے ہیں نہ ہم ٹھیک کہتے ہیں انالگ کہا فرمایا کہا پھر اسے آگ لگا دی گئی کیری کو دریا میں ڈال دے گیا کیری انالگ کیری انگ کرنے لگی کیری کو دریا میں ڈالا دریا انالگ کرنے لگا ہمارے بزرگ لکھتے ہیں یہ متشابہات میں ہے اس میں ہم نہیں پڑھتے جس طرح بائی بستا رحمت اللہ علیہ نے سبحانی معذم شانی کہا یہ بھی متشابہات میں ہے آپ نے فرمایا نے عرض کیا یا حضرت آپ نے ایسے کہا تو آپ نے فرمایا جب بائیز ایسا کہے اسے تلوار سے کاٹ دینا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 یاد انم تلوار ماری تلوار جس طرح دھویں سے نکاح آگ سے نکل جائے اسی طرح نگاہ کو کچھ نہیں ہوا فرمایا معلوم ہوا جو کہنے والا بایزید نہیں تھا یہ بھی متشابہات میں ہے پھر مرزا کادیا کے متعلق ان کے جو پٹھو تھے انہوں نے لکھ دیا کہ مرزا کادیا کو بھی متشابہات میں لکھ لو نہ اسے نبی کہو نہ برا کہو یہ آج کل فتنہ اٹھا ہوا ہے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 انہوں نے فرمایا منصور حل نے ان الحق منہ سے نکلا باجز بستانی سرحانی شانی منہ سے نکلا لیکن انہوں نے ان الفاظ کی نہ تبلیغ کی نہ دعوت دی منصور اللہج نے فرمایا کہ مجھے مانو نہ آپ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 تیسری بار آئے اچھا ایسا کرو ہم آپ کے خدا کو پوجتے ہیں آپ ہمارے بوتوں کو پوجو اللہ نے آیت بھیج دی کو لیا کافرونا لا بدو ما تاب اے کافروں جس کو تم پوجتے ہو میں نہیں پوجتا دین تو ہے امر بالمعروف معروف اور نہیں المنکر کامل جب ہو جائے برے کاموں سے لوگوں کو منع کرو اور اچھائی کی طرف بلاؤ اور نہ ہی نل برے کاموں سے روکنا ایک ہزار حصہ زیادہ ثواب ہے امر بالمعروف معروف کرنے سے کیونکہ دین ہمارا اللہ نے مکمل یہ کیا ہے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 ہمیں ایمان سے کوئی گالی دے یہ دعوت اسلامی جو ہیں ہم انہیں خود دعوت دیتے ہیں سبحان اللہ! کہ تم نے ایسا بڑا نام رکھا ہے دعوت دائی سے ہے بلانا اور پھر تمہارا حوصلہ یہی ہے ارے تبلیغ کم ہے دعوت دینا اوپر ہے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 بستر اٹھا کر تمہارا یہ حق ہے کہ پورے پاکستان میں لوگوں کو بلاؤ اور ہمارا حق نہیں ہے اپنوں کو بچائیں دعوت بنا ہے بلانا جو بلاتا ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے اور بچانے والا دفاع کرتا ہے تم حملہ اوور ہو ہم دفاع نہ کریں تم ہمارے کو خراب کر رہے ہم اپنوں کو نہ بچائیں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 زبانی دعوے سے کچھ نہیں بنتا امام افوانی رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص گالی دینے لگا پیچھے چلا جا رہا ہے گھر کے باہر سیر گئے ارے ہمارے اثرات اپنے لیے نہیں کچھ کرتے تھے جو کرتے تھے تو دین کی غیرت کرتے تھے شہر و شہر والے بیٹھے ہیں کشتی پر آدمی اوپر جا کر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 گالی دینے آپ ٹھہر گئے جب گھر گئے ٹھہر گئے گالی دے رہے آپ سون رہے اس نے شرم سار ہو کر ارض کی کہ میں گالی دے رہا ہوں آپ ٹھہر گئے آپ تو جلدی گھر چلے جاتے اپنی گالیاں سو رہے ہیں ارے مام ابو حنیفا ہم کہاں ہیں جن کے کتم کے کتوں کی شاندی ہم سے بڑھ کر ہے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 آتا ہے بادل کیا کرتا ہے میں کف کہتا ہے اسلام کو میں تیری دوں تو میرے لیے بھی سوچ کیونکہ ایمان سے میں کہہ رہا ہوں اے مسلمانوں سوچ لو حق کے خلاف یہ کہتے ہیں ہمارا کباڑا ہو گیا چس نے یوں کر دیا وہ خدا کی قسم حق کے خلاف اور حق کے حق والے کے خلاف جو بولے گا اس کا کباڑا ہوگا نہ حق کا کچھ ہوتا ہے نہ حق والے کا کچھ ہوتا ہے آہ! ہم ثابت کر رہے ہو کہ ہم باتیں لیں ڈرتے کیوں ہو تمام پر تنقید کروا تو میں پھر یہی بات دوہرانا چاہتا ہوں کوئی بیٹھا ہو تو بے شک اعلان کرے اور حکومت سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں دعوتیں عام کا حکم دے رہا ہے دے رہے ہو کتنے تم نے اختیار دیا ہے کہ وہ ہر جگہ کوڈے کٹکھٹا کر اپنے مذہب کی پرچار کرتے ہیں اور ہمیں دفاع کی اجازت نہیں اپنوں کو بچانے کے لیے تو ہم کو مجبور کریں اس بات پر کہ تم اس بات کو چھوڑ دو دعوت عام نہ کرو تم صرف اپنوں کے پاس جاؤ ہماروں کے کوڈے مت کٹ کٹاؤ دعوت ہم تمہارا نام لیں گے تم بھی تبلیغ خاص کر لو اور ہم بھی تبلیغ خاص کر لیں گے ورنہ ہم پر یہ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 اس لیے زمنا طور اور بات بھی یہی جو بند ہیں ان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے جتنے بند مذہب ہے ہمارا مطالبہ ہے شی شیعہ ہیں, کوئی ہیں ہم اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمارا مذہب ہے صوفیہ کرام کا صوفیہ کرام دکھتے ہیں دے نہیں سکتے صوفیہ کرام کا مسئلہ جلوس نہیں ہے صوفیہ کرام کا مسئلہ توڑ توڑ نہیں ہے صوفیہ کرام کا مسئلہ کہ صرف حق کہہ دینا یہ ہم مجبور ہیں اور یہ ہمارا حق ہے تو اللہ نے جواب دیا نہ ما صلاح عیسائی کا ما صالیہ آدم محبوب تو فرما دے عیسیٰ علیہ السلام تو خدا کا بیٹا کہتے ہو تو آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں کہتے اس کی نہ ماں ہے نہ باپ تو خاموش ہو گئے جواب ایسا ہے ان کے پاس کوئی جواب رہا نہیں اس لیے جو بندوشو بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے اثراف کو برا بھلا نہ کہیں جن کو ہم ماں باپ سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں اب داتا صاحب کو مشق لکھا انہوں نے اور ہمیں کہتے ہیں تم ہمیں نہ بولو یہ کہاں کا انصاف ہے بھئی تم ہمیں ان کو بول برا بولتے ہو جن کو ہم اپنے باپ دادے سے زیادہ سمجھتے ہیں اور ہم تمہاری عزت کریں پھر ہمارا دعوی سن لو تم ہمیں گالیاں دو ہمیں جو کچھ مرضی ہے کہو کافر کہو مشرق کہو ہم آپ کو نیچے گے ہمارے اسلاف کو برا برا کہنا چھوڑ دو ہم تم سے بھی اسلام کرنا چاہتے ہیں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 اتائی علم غیب علم غیب کو الوہیت کی دلیل بنانا یہ نصارہ کا مذہب ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ گھر میں ہوتا تھا بتا دیتے تھے جو کوئی پوچھتے تھے میں کوئی کہتا میں نے فلاں دن کیا کھایا آپ بتا دیتے تھے یہ علم غیب ہے انہوں نے کہا یا خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے یہ آج کل یہی ہے میں بات ہے سمجھانا اس کے لیے بہت موضوع ٹہم کی ضرورت ہے یعنی عطئی علم غیب کو الوہیت کی دلیل بنانا یہ نصارہ کا مذہب ہے اور اطئی قدرت کو بھی الوہیت کی دلیل بنانا یہ بھی نصارہ کا مذہب ہے عطئی قدرت سے نہ بندہ خدا بنتا ہے الان نہیں بن سکتا کیونکہ ہے بھی عطائی وہ تو ذاتی قدرت کا مالک ہے ذاتی علم کا مالک ہے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 لیکن ہم نے کوٹاہیاں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرائض تھے آپ نے پورے کیا حقوق میری عہد کر دی اور جو ظالم ہوتے ہیں منافق ظالم وہ فرائض سے بالکل اندھیرے ہوتے ہیں اپنے حقوق کا ہی مطالبہ کرتے ہیں ہر وقت میں اپنے حقوق کا خیال ہوتا ہے وہ بھی ناجائز اس لیے عوام کا بنیادی حق ہے جائز تنقید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 آج کل کیا ہے فرائض سے بالکل نگاہ جو ہے انہوں نے بیچ رکھی ہے نگاہ نہیں کھلتی اپنے حقوق کی حقوق ان کے عوام کا کوئی حق ہی نہیں جو اللہ نے دیا ہے نہ جان کا تحفظ ہے ایمان کا تحفظ ہے مال کا تحفظ ہے تو پھر کس لیے لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں یا عوام کا حق ہے کہ وہ تنقید ہمیشہ تنقید برائے تشفی ہوتی ہے تنقید کا مطلب اسلاح ہوتی ہے تو عوام تنقید بھی جائز کر سکتی ہے مطالبہ بھی کر سکتا ہے جائز مطالبات پورے کرنا حکومت کا فرض ہے اور جائز مشورہ جیز شکایات دور کرنا یہ بھی حکومت کا فرض ہے یہ عوام کے حق نہیں ہے عوام بس ایسے اللہ نے اس کے عوام جیز مطالبہ بھی کر سکتی ہے جیز شکا جائز شکایت بھی کر سکتی ہے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 میں نے کہا ایک طرف ایمان سے کہنا ایک طرف دس بندے کھڑے ہیں تہ دست ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے ایک طرف ایک بندہ کلاشن کوپ لے کر کھڑا ہے دہشت کس کی پڑے گی ایمان سے کہنا کلاشن کوپ والے کی پڑے گی اگر کلاشن کوپ چھین لیں تو پھر دہشت ہوگی اس کی تو معلوم ہوا داحشت تو اسلے میں ہے بندے میں تو نہیں ہے یہ اسلحہ پھیلا کر تم نے داحشت اگر داشت بند کرنی ہے تو کا ختم کرو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 ایک بادشاہ تھا وہ اسے جس کو اس کی قوم میں چکا کتا کاٹتا تھا وہ بندے کو مار دیتا تھا کہ یہ بولا نہ ہو جائے کتے کو کچھ نہیں کہتا تھا ایمان سے کہنا کہ کلاشن کوب والا دہشت گرد ہے اور جو جس کے پاس وہ کلاشن کوب لے کھڑے تو وہ داشت اس میں نہیں ہے جس کے پاس ایٹم میزائل رکھے ہیں کیا وہ دہشت گرد نہیں ہے کلاشن کوب والا دہشت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 وہ تو سنت اس نبی کی ہے جس نبی کی سنت جاری ہے تو دینی مدرسے سے اگر ایک عالم سے خطا ہو جائے تو قوم پورے علماء کو کہتی ہے یہ ہمارا قانون ہے حالانکہ یہ غلط ہے پہلے بھی میں نے ایک ضمن بات کی تھی پھر آپ کر دوں کہ میں ایک چوک سے گزر رہا تھا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 میں نے کہا تم بھی ماں کو چودنے والے ہو کھانے کعبہ کو میں سے آگ بھی گولا ہو گیا ایمان سے اسلام ہمارا کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں ہے ایمان سے مجھے کہتا ہے ایسے کہہ گیا بزرگ نہ ہوتا تو میں لڑ پڑتا میں نے کہا فارمولہ تو تیرہ ہے غیر مول ہے ماں سے پکڑا گیا ہے کہا ہے اس کو کہ مجھے کیوں کہتا ہے میں نے کہا توں نے جس مولوی کی خبر پڑی اسے تو مجھے کیوں چمٹ گیا ارے تیرا قانون تم پر نبٹ رہا ہوں نا تیرا قانون یہی ہے اگر ایک مولوی کی بات سب پر چڑھی جاتی ہے تو ایک غیر مولوی کی بات بھی سب پر آ سکتی ہے ارے ایک की والے کی سب پر آ سکتی ہے تو ایک داڑھی مون کی بھی سب پر آ سکتی ہے ایمان سے کہ یہ تو اپنا عوام کا فارمولہ ہے تمہارا فارمولا وہ مجھے کہتا ہے حضرت صاحب بات آپ کی سچی ہے مجھے اس طرح نہ سمجھاتے اسے لگی نہ بات کہتا ہے اس طرح مجھے نہ سمجھاتے میں نے کہا مجھے غصہ تھا میں نے کہا سور کو بھی کلہاری کچھ نہیں کرتی جب تک تھری نا تھری کی گولی نہ لگے وہ اور آخ بھی گولا ہو گیا کیسی بے انصافی ہے ہمارا اسلام تو مذہب آلہ انصاف دین کا مطلب بھی انصاف ہے ایمان سے کو علیہ السلام ہمارے دادا ہیں نہیں باپ ہیں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 کیسا قانون ہے کہ ایک کی بات سب کو لگا دی بات کون سی کر رہا تھا میں مجھے بھول گیا اور طرف سے لگ گئی سبحل بارہ ہم حکومت سے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 سراملائی کا حبی بلّہ اثرات وس رام یا رسول اللہ اصرات وس رام کیا ہبی بلّہ فرائض واج بات یہ نہیں اور بات تھی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 ظالم سے ظالم حکومتیں ہوئی ہیں بدماش حکومتیں ہوئی ہیں پھر ظالم سے ظالم حکومتیں ہوئی ہیں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 تو پاکستان پر تو اسے بیس گنا زیادہ خرچ لکھا بندے مرائے ابھی بھی مر رہے ہیں تو پاکستان پر اسے بیس گنا زیادہ خرچ کرنا پڑتے تب یہ کیفیت حاصل ہوتی تو وہ کیوں لالوا ڈالر دے کہ اس کی فوج امن سے پھر رہی ہے اور مسلمانوں کو قتل و غارت ان کی ارے یہی سکول والے مجھے کہنے دو کہ اپنی بہنوں دھیوں کی عزت بھی لٹوا رہے ہیں کیا مسلمانوں کی بہنیں دھی ہیں مشترکہ نہیں ہے وہ تاریخ میں نہیں پڑھتے کہ ہمارے اور تم کو تو کس چیز کی حکومت ہے ہمیں بتاؤ ہمارے پر ظلم کرنے کی حکومت ہے ہم تم سے طاقتور ہیں مارتے ہو تو خود مارو ایمان سے ہم نہیں روئیں گے اور ایک مرواتے ہو دوسرا گھیروں سے پھر یہودیوں سے ہماری عزت لٹوا رہے ہو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 یہ تو ہمارے لڑکوں کا ہار ہے اسی تعلیم میں ہماری لڑکیاں جائیں پھر وہ پیسے دے نب کیا نیو خرب ڈالر دے تو اس کے مسبت اثرات ملتے ہیں تعلیم سے ہماری لڑکیاں جائیں مجھے ایسے ایک سوال کیا جی حضرت صاحب میں نے کہا کیا کہ ڈاری منڈے کی امامت جائید ہے میں نے کہا ہاں میں نے سوچ پڑا کیسے تو کیسا ہال ہے میں کسی نے آج تک نہیں کہا میں نے کہا اس دور میں جائید ہے وہ کہنے لگا کیسے میں نے کہا ایمان سے کہنا ڈاری کیا ہے سنت ہے اور پردہ کیا ہے واجب ہے بعض کے نزدیک فرض ہے واجب میں کسی کا انکار نہیں آئے ارے مومن پر ہمیں فرائض واجبا سنن مقدمہ چھٹی نہیں ہے اتنا تو سمجھ لو عام مومن پر اور ولی تو مستحب نہیں چھوڑتا ارے اگر تارے کو سنت پر جماعت جہ نہیں ہے تو باتری کا تارے کے واجب پر بھی امامت نہیں کرا سکتا وہ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 مسجد میں میں نے کہا مسجد میں جا سکتے اپنے مسجدیں بتائیں امامت کرے میں <متحد> نے اسے کہا اللہ کا بندہ آزان نہیں دے سکتی خبریں دے سکتی ہے وہ تو کل میں گو ہے جو خبریں دے رہی ہے کل میں وہ نہیں ہے <متحد> اور مسلمان کی بیٹی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 اگر وہ مزار پر آپ کو کہتا ہے ہم عورتوں کی عزت ہم محافظ ہیں آپ تو عورتوں کی عزت کی بات نہیں کرتے میں نے کہا ایمان سے کہے ہاں وہ بات میں نے کہا دوسری بات بھی سن لے کہتا ہے کیا میں نے کہا اللہ کے حکم کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں دیتے یہ ہمارا ایمان ہے اور دوسرا بھی کان کھول کر سن لے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ پاک چھوڑ دے اللہ بھی کچھ نہیں دیتا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 کبیرہ کا بھی بڑا ہے اگر مات دن مانگنا شیر کو تھا تو حضرت عیسہ علیہ السلام مدد مانگتے ہی مان سے کہو نہیں مانگتے نا تو رسول نے پھر یہ ڈائریکٹ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ والے ہیں اچھا مددگار تو اللہ نے فرمایا اور مدد اللہ نے فرمایا و تمام ان ول بر و تکوا ولا انسمے تم کسی کی حق کی اچھائی کی مدد کرو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 حضور صلی اللہ ع وسلم کے علم پر تان کرتے ہیں اللہ نے مددگار قرآن مجید میں فرمایا رزاق تو کسی کو نہیں فرمایا بیٹھا ہے کوئی کسی نے اللہ نے قرآن مجید میں کسی کو رزاق فرمایا ہو ڈائریکٹ ڈائریکٹ واللم کوئی بات کر رہا ہوں کیونکہ حقیقت ہمیشہ حقیقت ہوتی ہے حقیقت ہمیشہ مجاز میں زہر ہوتی ہے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 ابو لہب ابو جہل سب کو بلایا اکٹھے ہو گئے حضور صلی اللہ انہوں نے یہودی انہیں کہا تھا کہ اگر نبی آخر و ہے تو وہ آسمانی اختیارات بھی وہ کل اختیار لے کر آیا ہوگا تو باقی نبیوں کو زمینی معائزات تھے تو آسمان بھی آپ کے تصرف میں ہے چودہ طبقہ آپ کے تصرف اگر نبی آخر و زماں ہے تو سچا تو تم جا کر کہنا کہ کوئی آسمانی معاوضہ طلب کرنا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 ہمیں لکھ دو کہ ہمارے ہماروں کے دروازے نہیں کٹکھٹاؤ گے کسی کے پاس نہیں کرو, جاؤ گے ہماروں کو نہیں ورگلاؤ گے تم تبلیغ اپنی مسجدوں میں کرو ہم تمہارا ہمیں گالی دو ہمیں جو کچھ مرضی آئے کرو ہم تمہارا لکھ دیتے ہیں نام نہیں لیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دعوت عام کرو اور تبلیغ خاص لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے اور ہم تبلیغ خاص نہ کرے اپنوں کو بچانے کے لیے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 پترخانت بھی تو سنت ہے کہ یہ سنت نہیں ہے پھر جی ہمارے خلاف بول رہے ہمارے خلاف ارے یہ انشاء اللہ اللہ ایسے مبلک کو ہم جو ہیں جل جلوس والے نہیں ہیں ہم صوفی اکرام کا مسئلہ کر ہیں مجدد السانی ایک سال جیل میں رہے لاکھوں مرید تھے تلوار تھی اس وقت یہ اب تو اصلہ ہے ایک بندہ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 انشاءاللہ اللہ ہر درویش ہمارا چشتی ہے پاکستان میں لاکھوں پیدا ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ الرحیم اللہ محمد وسلم یا, یا الہ العالمین میں اپنا مانگتا ہوں اپنے لیے اور جو یہاں حاضرین ہیں ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے چشتی صاحب کے لیے خاص طور مومن ان مومنات مسلمین دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے یا <تصفح> برے کاموں سے برے خیالات سے برے انجام سے دونوں جہاں کی رسوائی دونوں جہاں کی بےعتی سے کم رز گم زندگی کوفر شرک منافقت سے ڈاکہ شرفساد چوری سے حادثات سے علم سے دکھ سے درد سے ہر قسم کے امراض سے یا الامین ہسپتالوں سے آپریشن وغیرہ سے مرضیں جو لگی ہوئی ہیں ہم تیری پناہ مانگتے ہیں میں دور نہ ہوں یا اور لگے حاضرین کے خاندان کو اور ہمارے خاندان کو دین اسلام نصیب فرما دونوں جہان کی عافیت نصیب فرما یا جس جو آئے بیٹھے ان کے خاندان کو جو ہیں جو جہاں بھی ہمارے درویش ہمارے خیالات مومنین مومنات دنیا میں رہتے ہیں سب ان پر رحم فرما دے اور عراق پر خاص رحم فرما افغانستان اور پاکستان کو ان ظالموں سے نجات دے یہ ظالم نکل جائیں کوئی اچھی حکومت دیندار حکومت نصیب فرما یا اللہ جو ہم پر رحم کرے عوام پر رحم کرے طاقت نازمائے یا اللہ بہادر حکومت نصیب فرما جو بہر فتوحات کرے عوام پر ظلم نہ کرے واقع انتغنی وان فقیرن انتقن وانا ضعیفن انت ظلم جلال والام انا اللہ شی مکان امکان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا, یا اللہ یا رحمان یا رحیم ربنا تقبل منا ان تو سمیع العلیم تو بلینا ان اللہ صلی اللہ علیہ جب مقصد پیک ہو جائے گا ارے یہی تعلیم جب مقصد پیک ہو جائے گا خدا کی قسم تعلیم ہی نہیں رہے گی یہ ہنر اور قسم دو ملک کی خدمت کرے گا پیٹ وہی اٹھتا جو جب پیٹ ہے اسے ہنر اور تصب کہو اور ہنر اور تصب کے سکھانے کے لیے بے تو مال سے ایک پیسہ لینا بھی آرام ہے تو نکمے یہی ہی ہیں جو پیٹ کی طرح سکھاتے ہیں ہر ایک اپنے پیسے سے سیکھ رہا ہے ہنر وہ ہندی کا بزرگ ہے اس کے دیوان سے میں نے شیر پڑھا صبح نل بزرگ کو عقل بھی اسے ہوتے وہ فرماتے ہیں پڑھن بلن کسب جان بھی ترقی جیت گلہ کہتے ہیں ہندی میں لکھنے کو وہ کہتے ہیں پہلا گلہ جو ہے یہ کسب ہے ترقی جیب جیب ہندی میں کہتے ہیں زبان کو جیڑا سبق شو پڑھایا کہیں کہیں دے نصیب کئی سو سال پہلے کہہ کر دیوان ہندی میں لکھ گئے ہیں بزرگ فرماتے ہیں جرا پیر کامل جا علماء حق سبق پڑھاتے ہیں وہ کسی کے نصیب ہوتا ہے ہر ایک کے نصیب نہیں ہوتا کسب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 علیہ السلام کے پاس اورت آئی فرمایا ارد کی یا سل خدا کو مانگو میرے بچے تین سو سال کے ہو کے مر جاتے ہیں یہ کوئی زندگی ہے تین سو سال آپ ہنس پڑے ارد کی کیوں ہنستے ہو فرمایا قرب کیا مت ایسی عقل والی قوم ہوگی کہ تیس چالیس سال عمرے ہوں گی اور انہوں نے کوئی نہ ہو گئے وہ اس پر ہی بس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 سو سال والی زندگی چالیس پچاس پر آ گئی اور بیش قیمت چیز ایک سیکنڈ ارب روپئے کا نہیں ملتا اور زندگی میرے اللہ کے ہاتھ ہے بزرگان دین فرماتے ہیں وہ شرم کر کچھ اور جیسے تمہیں زندگی تھی جو ایک سیکنڈ ارب کا نہیں ملتا وہ تجھے روزی ہی نہیں دیتا ارے قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جن کے عزائم بلند ہوا اور پستا جاتی ہیں ارے مومن کے اذائن قومیں وہ پست ہو جاتی ہیں جن کے بلا ایک صحابی کمرہ بنایا باری رکھی قربان جاوا رسول خدا کس آزم کا سبق دے رہے ہیں باری رکھی فرمایا صحابی یہ باری کیوں رکھی قربان جا یا رسول اللہ رکھی کہ مجھے ہوا آئے فرمایا صحابی تو ارادہ یہ کر لیتا کہ آزان سوتا ہوا تو تجھے ویسے ہی آ جاتی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 تھا. اس لیے ان پر کہا کرو جاہل ہر ایک کو نہ کہا کرو بلکہ بزرگا ایک بزرگ کا شیر ہے فرمن کہ پائے ہیں میں نے دو نشان جاہل دنیا میں شاغل اقبا سے غافل لما اقبال فرما فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشی سکون رکھ دی تجھ میں نگاہ خفاش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 بچے کو بجلی کا کام سکھائے نماز بھی پڑھتا ہے پیروں پر ہاتھ رکھ کے ملتا ہے پانچ ہزار مہینہ مجھے دیتا ہے باپ کو وہ گھر کی کوئی چیز ابھی مان سے خیال کریں کہ بارہ لاکھ سے تو بندے کی زندگی بن جاتی ہے آپ جو پیسے لگا رہے ہیں نا ان کو ذرا رکھتے جائیں دیکھنے سے ہی جو دس بیس سال کے لیے یہ پورے ہوتے ہیں نا ابھی کور کی آمد عمرہ اور کم ہو جائے گی کہ روحانی زیوال ہے بیش کی متھی زندگی گئی سو والی چالیس پچاس پر آ گئی جو ختم ہیں وہ ایک سو دس سال تک والے صاحب ہمیں گٹری اٹھواتے تھے بے حیاں گانے عام ہو گئے تو اللہ نے جوانیاں بھی چھین لی ہیں وہ جوان نہیں رہے پہلے قیامت بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بکری مرے گی گیڑ تیرہ بندے گی اکٹھے ہو کر بکری کو باہر نکالیں گے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 یہ گاڑیاں انگریزوں یہ ذہن بن گئے دیکھو تو افسوس ہے ہماری مسلمانیت پر رہے بھائی خدا دعا مانگو مجھے لوگ فقر کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی آپ فقیر ہیں کوئی ہمیں فقر دو میں کہتا ہوں نہ میں فقیر ہوں فقیروں کے در کا غلام ہوں میں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے ہمارا فقر یہی ہے ولایت بھی یہی ہے فقر بھی یہی ہے سب کچھ کہ ہمارا ایمان ہو جائے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 ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و دیش اور رسول تن سو تیرہ نبی جو ہے وہ قانون اس کو نئے قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے نبی اعلیٰ مخلوق ہے قانون صرف رسول ہی بناتا ہے بے ازنی اللہ نیا قانون رسول ہی لاتا ہے نبی کو اجازت نہیں ہے سوچو سے ہم کیا ہو رہا ہے ہم سے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 قرآن ادھر ہے برٹش کی کتاب رکھی ہے معاملات میں فیصلے اس پر کر رہا ہے تمہارا حکمران اور قرآن نے اعلان فرما دیا کوئی مولوی مولودا سے پڑھتا نہیں ملب یہ حکم بیمان دول اللہ حفاء اللہ محبوب جو حکمران میرے قرآن کے بغیر اپنے حکم چلاتے ہیں وہ مسلمان آئے بھی نہیں کافر ہے چھوٹا سپارہ قرآن مجید لے آؤ نہ ہو تو میرے جس سزا دو دیکھ دو سبسوں میں تینوں کتاب ہیں وہ یاقم بیمان اللہ فاؤ اللہ کام القافر بملم یاقم بیمان ضل اللہ فاؤلائے قم الفاصون یاقم بیمان ضل اللہ فاؤلائے قم ال محبوبہ جو میرے قرآن کے بغیر حاکم اپنا حکم چلاتے ہیں وہ کافر ہیں فاسق ہیں ظالم سکول والا بریٹ شلا چلا رہا ہے جو پڑھتا ہے وہ بریٹشلا چلائے گا واہ علم تو دیکھو واہ نصیب ہمارا ارے ایسی زندگی سے جو ہماری موت ہی اچھی ہے हैं ہاتھ کر رہے ہیں جی کشمیر کو آزاد کر رہے ہیں دفاع اسلام کا نام نہیں دفاع ہے بھائی تمہارا ملک آزاد ہے اللہ اس اقبال سے پوچھو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 یہاں سی نکالنا ان دوبر کا ذکر ہے دونوں پہنکانا کمیز نے بینڈ بنائی اور کمیز بیچ میں چست لباس جس سے نگیز کا فوٹو نظر آئے وہ حرام ہے اسلام میں اس میں نماز جائز نہیں ہے چست لباس حرام ہے بینڈ پتنون کا تو نہیں کہا گیا چست لباس میں بینڈ پتنون نہ جاتی ہے دوسرے ہمارے آپ جوان جہاں بھی دیکھو کمیس یہاں چھوٹے کمیز آگے ننگے پیچھا ننگائی کر دیا انہوں نے ہمیں